بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت بالکل تب ابتدائی زمانے کی صورت ہے ٹوٹ گئے ہاتھ ابی الرحب کے اور وہ برباد ہو گیا خود واقعہ یہ ہے کہ جب حضور پر وہ آیت نادل ہوئی جو ہم نے پڑھی ہے سورہ ہجر میں فسدہ بما تو پہلے تین چار سال تین سال تک آپ نے دعوت جو دی ہے وہ لو کی جسے ہم کہیں گے کبھی بھی آپ کی دعوت انڈر گراؤنڈ نہیں تھی اس کو تو سمجھ لیجئے یہ تو لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے لو کی اور لوکی میں کیا تھا پرسنل تعلق پی پی کالز لوگوں سے جن سے بھی تعلقات تھے انفرادی گفتگو میں آپ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے پھر حکم آ گیا پس نہ مر اب ڈنکے کی چوٹ کہیے تو آپ کھڑے ہوئے کوہ صفح پر آپ نے نعرہ لگایا وا سباہ یہ وہاں کا دستور تھا تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں سارا واقعہ بیان نہیں کر سکتا تو اس وقت لوگ لبک کر آئے اور ابو لہب بھی آیا آپ کا چچا جب حضور نے وہاں اپنی دعوت پیش کی تو اس نے کہا تب لگا لہٰذا نا ہم سمجھتے کو بڑی اہم بات تم نے بتانی ہوگی تو ہمیں بلایا ہے ہم پہنچ گئے ہیں اور تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں ماض اللہ نقلے کفر کفر نباشر. چونکہ حدور بنو ہاشم کو دو دفعہ گھر بلا کر کھانا کھلا چکے تھے تو اسے تو معلوم تھا یہ دعوت کیا تھی لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ تھا جیسا کہ وہاں پر عام الارم کے طور پر ہوتا تھا کہ کوئی فوج کی خبر آئے کوئی فوج حملہ آبر ہونے والی ہے تو جس شخص کے پاس بھی وہ خبر پہنچ وہ کپڑے اتار کے معدرزاد بڑھانا ہو کر کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو کر نعرہ مارتا تھا وا شباہ ہا. ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے غارت گری والی صبح تب لوگ سب دوڑتے تھے جہاں تک آواز پہنچ گئی آواز پہنچ گئی جہاں تک نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ننگا کھڑا ہوا ایک آدمی اونچائی کے اوپر دوڑتے تھے لوگ کی. کیا خبر ہے اس کے پاس حضور معذ اللہ ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا لیکن آپ نے آدھی بات ان کی اختیار کر لی جس کے اندر کوئی قباہت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وا شباہ کا نعرہ لگایا وہ صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارت گری کی دشمن آ کر حملہ کرے گا لیکن وہ بھی تو صبح قیامت ہے بات کوئی تو ہنسی کی نکلے خندے صبح قیامت ہی صحیح صبح قیامت بھی تو ہے نا آخر تو اس نے کہا آپ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تم نے اس کام کے لیے بلایا تھا تو فرمایا تبت ابھی لہبی ہوا تب اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم ہی کٹ گئی وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹ جائیں گے جن کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے لیکن حقیقت میں عالم غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں تب اور وہ برباد ہو چکا ہے ماں نہ آن آل ما کسب کا کچھ کام نہیں آئے گی نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساری عمر اور جمع کیا ہے سیسلہ نارن ذاتا لہب وہ جھونکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور لہب کا لفظ جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا یہ سنت لفظی کہلائے گی ابو لہب کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں نہایت حسین و جمیل انسان تھا اور اس کی بیوی بی بی بھی ام جمیل تھی بہت ہی خوبصورت عورت تھی اور یہ دونوں جو ہے سمجھئے کہ بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی اس کے پاس منصب تھا یہ خزانہ وزیر خدانہ تھا حرم کا چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرن چرا لیے ہیں اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی لیکن یہ کہ حرم کا خزانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں تھا تو بڑا اونچا دار تھا تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہتا ہوا انگارا ہے اس کو رنگ رنگ ہم نے دیا ہے ایسی ہی دہتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھونکیں گے وہ ہم ہوں اور اس کی بیوی کو بھی کیوں یہ بھی اتنی ہی دشمن تھی حضور کی جتنا کہ ابو لہب دشمن تھا حضور کا بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمن تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمن تھا دونوں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو تین مثالیں آئی تھی بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں فرعون کی بیوی آسیہ بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں بیوی حضرت نو کی اور بیوی حضرت بود کی ایک وہ جو نیک سرشت تھی اور نبی کی گود میں پلی وہ حضرت مریم سلام ال اور یہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی وہ جو اٹھانے والی ہوگی این دھن کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیل تھی وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی یہ بات نہیں تھی وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی جس کو آپ فرس لیڈی کہتے ہیں, اس طرح کی خاتون تھی اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے یہ اپنے شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے مسد اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا حقیقت میں یہ اس رسی کے مانند ہے جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر تو وہ لا کر اسے باندھ کر اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور دہکائے گی اس آگ کو یہ ہے مراد اس سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں ہتب لکڑیاں اور فی جی دہا حمل مسد اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا بارک اللہ لی و لََََََََََ قم فرقرآن راظیم و نفا نِ ویات کم بلآیات وزی حقیق صورت قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت جس کو حضور نے فرمایا سلو سے قرآن تہائی قرآن کی مساوی ہے توحید باری تعالی پر جامع ترین صورت مختصر ترین اور جامع ترین کل ہو اللہ ہو کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے نہیں تنہا ہے ایک کے لیے لفظ واحد ہے واحد سے تو اسنان سلاسہ شروع ہو جاتی ہے اکیلا موسٹ یونیک پرسن بول ہے اللہ باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجا ہے سمد کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے اپنے بل پر قائم ہے کسی نے بنایا نہیں اسے اس کی حیات مستعار نہیں ہے اس کی حیات اپنی اس کا علم اپنا باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے لا یو بشین من بشعل مل میں ہی اللہ بماشا. ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ انہیں حیات بھی مستعار ہے مانگی ہوئی ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے جب چاہے گا لے لے گا ہم سے ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں آزم القیوم خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے لمبلے دو لمب یو نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا نہ اس کے کوئی ماں باپ نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کی کوئی جوڑی جوڑوں اور بیوی متخ صاحب ولا ودا یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے حضرت مسیح کو بنا دیا اور حضرت حضیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے یہودیوں نے سمنے نہیں کچھ ان کی فقوں نے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا وَلَمْ یق لَهُ کف و اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی اب کف جو کہتے ہیں برابری کا کسی حیثیت سے اس کے برابر کفو ہم کف ہم پلہ ضد ند مثل مثال مثیل کوئی نہیں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے کوئی اس کا کفو نہیں ہے بارک اللہ لی ومفر قرآن عظیم و نفاانی ویات کم بلآیات و ذکی حکیم